تین ہزار تین سو بیس نمبر حدیث سے میرے پاس اس کتاب نے حضرت عمر بن سے روایت ہے وہ اپنے والد سے الرحمن الرحیم ون احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عمر بن <تصفيق> اپنے والد سے اس کا والد اپنے والد سے یعنی یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شکشاد فرمایا من قتل, اس نے قتل کیا جان بوجھ کر جان بوجھ کر شرعی قانون میں یہ جو قاتل ہے یہ سفر کیا جائے جائے گا گا اولیاء مطلب یہ ہے کہ اس میں اولیاء مقتول کو کیونکہ مقتول تو دنیا سے چلا گیا لیکن قاتل کو قاضی حاضر کروائے گا اور اولیاء مقتول کو بلا کے ان سے پوچھا جائے گا فن قتل اگر وہ چاہے تو اس کو قسن قتل کرے تو اولیائی مقتول کی اختیار ہے شرح اگر وہ چاہے تو قاسن اس کو قتل کر سکتے ہیں اگر وہ تو قتل کے بجائے اگر وہ کہتے کہ ہیں اس سے دیت لینی لیکن یہ قتل قتل کیا ہے ہے تو دیت لینی ہے تو دیت بھی لے سکتے ہیں اور دیت کیا ہے سب اونٹ ہے لیکن اونٹوں کا ترتیب کیا ہے وہ قتل تیز جو ہے اونٹوں میں ہوں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ چار سیس کی عمر ہو چار سال کے عمر میں کیا ہو داخل ہو چکے ہوں سلاسون جزاتن اور اس میں جو ہے وہ ان کے بچے ہوں گے جو کہ جسے شمار کیے جاتے ہیں جس کا سن عمر کا وہ پانچویں سال میں چل رہا ہوں یہ کتنے ہو گئے ساٹھ ابھی چالیس اور ہیں وہ ارباً خلفاتن اور ارباون خلفا ہوں گے حلفا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اونٹ سے حامیلہ ہو بچہ دینے والی ہوٹنیا چالیس وہ دیت میں دیے جائیں گی یہ سو ٹوٹل سو اونٹ हुँ. ہے ہاں جی چار سال کے تیس پانچ سال کے تیس ساٹھ ہو گئے اور چالیس جو ہے وہ حاملہ اونٹیاں اور وہ جو مصالحت کرتے ہیں تو, تو یہ ان کے لیے وہ رسائیں مقتول کے لیے روا ترمی مطلب جتنا دیت میں مصالحت کے طور پر دیت مقرر کیا جائے اور دیت لیا جائے تو وہ رسائیں مقتول لیں گے قاتل کے کس میں بدلے میں تو پھر جو قاتل ہے قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا دیت لینے کے بعد دیت جب لیا جاتا ہے تو پھر قاتل کو نہیں قتل کیا جاتا لہذا قاتل کیا ہوگیا قاتل سے وہ جرمانا لیا گیا رواہ الترویزی وعن علی عن, عن النبی صلی الله علیہ وسلم حالت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے المسلمون تتکا فعودماءہم مسلمانوں کا جو خون ہے یہ آپس میں برابری کا معاملہ ہے اللہ نے اس کو برابر رکھا ہے ان کے خون کو آپس میں یہ نہیں ایک خاندان سے ہے نیچے خاندان سے ہے وہ عمر میں زیادہ تھا یہ عمر میں کم ہے نہ نہ نہ خون کے معاملے میں سب برابر اور ان میں کوشش کی جاتی ہے ہاں جی ان کے ذمے کے ساتھ مطلب کہ اس میں کوئی یعنی ان کا جو ذمہ ہے وہ اسی حساب سے کیا لیا جائے گا بدلہ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان قتل کرتا ہے تو قاتل کو مسلمان کے بارے میں جیسا بھی ہے وہ عمر میں زیادہ ہے کم ہے قابل ہے ناقابل ہے قیمتی آدمی ہے نہیں ہے تو اس مسلمان سب برابر ہے تو اس کے ذمے میں وہ کیا کیا جائے گا سائی کی جائے گی ادنا ہو ان ادنا مطلب یہ ہے کہ ادنا کو اگر قتل کیا کسی قاتل نے قاتل اعلی ہے تو وہ ادنا کے بدلے میں یہ اعلیٰ ہی قتل کیا جائے برابر و یورت اقسا ہوں اور ان پر رد کیا جائے گا ان کا افساہ وہ ہوں ید ان علام اور یہ دوسروں پر کیا ہے یہ ید ہے کیا مطلب ایک دوسرے کا یہ ایک ہاتھ جیسے ہیں مدد کے لیے ایک دوسرے کے بھی کام آتے ہیں اور کام آنا بھی چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یج ہونا چاہیے جیسے, جیسے ان, ان, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسد ہوتی ہے مصلم... انت... کہ المسلم خبردار ایک مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا گیا کی. کیونکہ جو درجہ ہے یہاں یہاں کا درجہ مسلمان کا اونچا ہے کافر کے بہ نسبت لہٰذا کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے. مسلم... اس میں تو برابر ہے لیکن کفر اور اسلام کی جب بات آتی ہے تو پھر مسلمان اون چاہے کس سے کافر بلا ذو عهد فی عهده انذرو عهد کو قتل کیا جائے گا اس کیا حد میں جب اس تک عہد ہے تو اس کو نہ قتل کیا جائے کیا مطلب ایک ذمی ہے اس نے اپ کے ساتھ عہد کیا کہ میں نے دار الاسلام میں رہنا ہے مجھے امن دیا جائے حکومت نے امن دیا اور اسے جیزیہ لے رہے تم تو جزیہ گرا لے وہ ہمارا کیا ہے یعنی مستامین ہے تو لہذا اس کو جب تک وہ عہد اس کا چل رہا ہے تو اس وقت اس آحاد کے اندر اس کو قتل نہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی یہ مسئلہ سن لیا وہ فرمائے کرتے وبی جو پہنچا دیا جائے یا ایک آدمی کو کیا ہو جاتا ہے دم پہنچ جاتا ہے یعنی خون ہو جاتا ہے او قبل یا زخم لگ جاتا ہے قبل کی تعریف کر رہے ہیں کہ قبل سے مراد زخم ہے یا یہ پھر اختیار رکھتا ہے بھائی نہ یعنی تین باتوں میں سے ایک بات اس کو لینی پڑے گی ایک آدمی ہے اس کو کسی نے قتل کیا اس کے جو عرصہ ہے اس کو تین اختیارات اسی طرح ایک آدمی ہے اس کو زخمی کر دیا گیا زخمی ہونے کے بعد اس کے پاس بھی اختیار، تین اختیارات ہیں جس سے سے وہ تین اختیارات میں سے کسی کو اپنا تو فرماتے ہیں اگر چوتھی میں اپنی مرضی کروں گا چوتھی بات پہ جا رہے ہیں آپ نے یہ تین کاموں میں سے ایک کام اپنانا ہے یا تو یہ ہے کہ وہ قصاص لے اس کا بدلہ برابری کا یہ کیا آفا کرے گزر کرے معاف کرے اللہ کے لیے دیت لے لے آقل کہتے ہیں دیت کو لہٰذا جملہ ہے اور چوتھی بات پہ جاتا ہے تو نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑو اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کچھ قبائلی علاقوں میں کچھ پٹانوں میں بھی یہ ایک رواج ہے کہ کسی آدمی کو کسی نے قتل کر دیا قاتل سے پھر وہ رستہ جو مقتول کے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ کیا لیتے ہیں لڑکی لے لیتے ہیں وہ لڑکی کس میں اس قصاص کے بدلے میں وہ آ جاتی ہے وہ بیچاری کو اللہ کے جو مقتول ہے مقتول یہ اس کی میں تین باتوں سے چوتھی بات چلے گی ہارن کی شریعت میں یہ نہیں جس کو فرسٹوں میں سورا کہ وہ لڑکی جب شادی ہو جاتی ہے بیچاری ان کے گھر میں آتی ہے ہاں مقتول کے گھر میں تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے اس کی زندگی جیسے کہ کسی لونڈی کی ہو تو اس کو بالکل بیکار سمجھا جاتا ہے گویا کہ انسان ہے ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ملی ہے کس میں یعنی قصاص کے بدلے میں, پشتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ بد ہو کے راگا لیتا تو اس لحاظ سے اس بےچاری کا پھر بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا اس کو بالکل غلام جیسا لونڈی جیسا اس کی کیا سب کرتے اور بالکل حقارت کے نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے یہ شری چیز نہیں ہے یہ تو کسی جرگی نے شیرح یہاں تو کسان لے لے یہ دی تو کیا کرے گزر کرے چوتھی بات کوئی نہیں ہوگی کیا خوب مند شرین ہاں جی عدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلماتے ہوا اور تین باتوں میں کسی بات پر اس نے قبول کر لیا فرماتے ہیں اس کے بعد سلم ادا مقبول کے لیے جس نے ظلم کیا تو یہ ہے کہ دیت لے کے میٹ گیا دوسری بات یہ ہے کہ جا کے پھر خاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لئے پر جہنگ آگے ہمیشہ ہوگا اس میں مخلطاً مخلط ہوگا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کبھی اللہ اس کو جہنم سے نہیں نکالیں گے کیونکہ اس سے کہہ کے یہ ظلم کیا لہذا یہ ظلم قابل قبول نہیں ہے رواه الدارني وعن طاول صلى الله عليه رضي الله تعالى قالهما عن رسول الله رسول الله عليه وسلم قال من قتل في عمية في رمي يكون بينهم في جلد من الصياط أو زرب بعصى فهو خطأ وعقله هو ومن يقبل ولا عدل اس میں بھی دیت کے مسایات کا ابنی کسان کہتے ہیں سو خولانی خوان علاقے کا تعلق قوم ہے قوم لحاظ سے یہ روایت فرماتے خولانی اللہ ہے اللہ جو آدمی قتل کیا گیا یتیم امیر سے مراد کیا ہے یہ آمیر سے عامیہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ جہانی میں نادانی میں یا اس کو نر کہ ہو گیا ایک عمومے بلوان میں پھر رم یعنی یا یا یعنی دونوں طرف ہیں ایک دوسرے کی طرف رمی کرتے تھے یہ ان کو مار رہے ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں کبھی کبھی ایسا کن بھی کرتے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے جی ایک دوسرے کو کیا کہ پتھر مار رہے ہیں ویسے ہی مستی کر رہے بل ہزار حجارہ کے ساتھ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایک ان میں سے لگتا ہے سر پہ اسی وقت موت مو واقع ہو ہے او جلد ان یا مارنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کس کے ساتھ یعنی یعنی آدمی کو کوڑے لگا دی اور اس میں مر گیا اور أو آدمی کو کسی آدمی نے لاٹھی سے مارا تو یہ سارے قتل جو ہے اس کو قتل عمد نہیں کیا کہا جاتا یہ قصن یہ قتل کی لڑائیوں میں یہ ہوتا ہے استعمال ہو گئے کبھی پتھر کسی نے اٹھا کسی کو مارا تو اس میں مقصد تو قتل نہیں ہوتا لیکن قتل واقع ہو تو اس طرح قتل تو پھر قتل احمد میں نہیں شمار کیا جائے گا ان اس, اس کو قتل قتل تو لہذا یہ قتل قتل کیا ہے خطا ہے وہی اس کا عقل عقل ہوگا امن قتل فهو خود جس نے عمدن قتل کیا وہ خود ہے خود کا مطلب کیا ہے وہ قصاص قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا اس میں صرف دیت ہوتی ہے اور قتل عمد میں پھر تین باتیں ہیں یا تو یہ کہ قصاص لیا جائے قصاص نہیں لیتا تو پھر کہتا کہ دیت لیا پھر دیت لیا دیت ہے کہ لے پھر لے لے دیت وہی سوٹ ہے اگر وہی نہیں ہے کہتا کہ میں نے کچھ نہیں لینا نہ قطل احساس کرنا ہے نہ اس سے لینی ہے میں نے اللہ کی بھی مواف کر مقتول کے وارث ہے تو لہٰذا یہ تین باتوں میں سے کوئی ہے اس کو قوت کہتے ہیں قوت اور عقل میں یہ فرق ہے کہ عقل صرف ذیت ہوتی ہے اس میں قصاص نہیں ہوتا قوت میں یہ ہے کہ تین باتیں کیا ہے ہاں جی کہ قصاص لیے لے سکتے ہیں قتل آمد میں اور دیے <سطور> لے کہہ اللہ جو انسان عجلی انوال ہوا اس کی کسی اور لینے میں منہو صرف ولا اس سے کوئی توبہ قبول ہو جائے گا اور نہ کوئی اضافی صدقہ دینا ولا عدل اور نہ کوئی فرض اور نہ برابری فدیہ تو اللہ وہ نہیں کرے یہ بات ہیں، میں سے کوئی بات اپنا رو. عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ قبائلوں میں کہ کسی, کے ہاں کسی کو قتل کیا جائے تو اس قاتل کے پورا گھر کو جا کے جلاتے ہیں اس کے گھر جلا دیے سب کچھ کر گیا. اور وہاں سے وہ کیا ہو گیا باہر گیا یا اس کی کوئی عورت وغیرہ پکڑ کے لے جاتے ہیں ہاں جی اس کے بدلے میں اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ اپنا خرید مال سمجھ کر اس کو استعمال کرتے یہ کیا ہے یہ وہ دو ہے. ہے تجاوز کرے فرمایا پتا کہ کیا ہے لہٰذا یہی یہ ہونا چاہیے تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد مقصد میں سے کوئی اوڑھتا ہے, کو ہے. ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں معاف نہیں کرتا روز قیامت میں یہ بالکل معاف میں نہیں. یا یہ کبھی اللہ معافی میں نہ رکھے کبھی اللہ تعالیٰ آرام میں روایت ہے, ہے یہ قانون مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی وہ فرمایا کرتے جب اس کے ساتھ اور صبر کر دیا اور زخم لگوا دیا تھا کہ اللہ کر دیا تو اس مواقع کی وجہ سے اللہ کے لوگ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے وحادا مروحة تيهادتا وغير مستهد ويقناه جهدان الله تقرأت تقرأت تقرأت تقرأت تقرأت تقرأت تقرأت ہم نے پڑھ لی تین ہزار تین سو بیس یہ فصل <سؤال> اور جہاں کوئی مشکل میں پوچھ لے تو کل سے انشاءاللہ شاء اللہ ہم فصل سال سے برقرار کریں گے آج کچھ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے کیا آواز میری صحیح آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ان کل ان شاء اللہ ٹھیک ہے ان شاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ